قد نا اور بلا شبہ نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے یہ مظارے کا ہے لیکن معنی ما اس کے ماضی میں آئیں گے قد نا ہم نے دیکھا تکلوبا اٹھنا پھلنا وجی کا آپ کے چہرے کو پھر آسمان کی طرف بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا ہم نے دیکھا ایک ترجمہ جس کی طرف عام طور پر محسرین گئے ہیں اور تشریح اس کی یہی کی گئی ہے کہ خد نات کلب باوجہ کا ہم آپ پیشے رہے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے تو نماز پڑھنے میں بھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے جتنی حادیس میں آیا ہے ناظر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے وہ احادیث دراصل اس واقعے سے پہلے کی ہیں وغدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی وہ جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ وہی آ جائے اور قبلہ تبدیل کر دیا جائے وغیرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے آسمان کی طرف عادت نہیں تھی اور مسجد حرام خیر وہ تو آگے بات آ رہی ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے تو عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یعنی انتظار کی حالت میں شدت اشتیاق کی وجہ سے شدت انتظار کی وجہ سے اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تقلب تفاول کے وزن پر ہے اور تفاؤل کا وزن جو آتا ہے عربوں میں وہ تکلف کے مطلب یہ سمجھنے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے کسی درد کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف جو بار بار آپ دیکھ لیتے ہیں پریشانی کے عالم میں کہ اگر بیت المقدس قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہودی اور مصیبت لے آئیں یہ مشرقین اور مصیبت میرے لیے کھڑی کر دیں گے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ چاہتے تھے نہ تبدیلی آئے لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہلو کو دیکھا ہے اور جس پہلو کو ہمارے استاد کہتے تھے یہ پہلو اگرچہ لیکن وہ اس میں لغت سے مدد لیتے تھے اور لغت میں واقعی ایسے آتا ہے ورنہ عام طور پر مفسرین گئے ہیں کہ آپ جو دیکھتے تھے آسمان کی طرف محبت سے اشتیاق سے شوق سے کہ جلدی تبدیل ہو جائے لغت سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ نہ تبدیل ہو تو دونوں میں فرق آ گیا نا بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے مگر اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ تکلو بابا جی کا پسما آسمان کی طرف چہرہ مبارک کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے فلن کا ہم اس قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں بیت المقدس مقدس کو قبلا تن اور ہم اس قبلے کو تبدیل کر کے اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں تاہ جس سے آپ خوش رہیں جس سے آپ راضی رہیں حسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ماں اسرائیل کربک آپ کو پروردیار کتنی جلدی اس پہ وہی نازل کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں آپ اتنے محبوب ہیں اللہ آپ کی پریشانی یا آپ کی تکلیف ذرا برابر وانی دیکھی جاتی اور اللہ نے فوراً یعنی اس کے لیے وہی کی کہ تب واہ آپ اس سے خوش رہیں آپ اس سے راضی رہیں ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں فلاں ولی ہم آپ کا چہرہ مبارک ادھر پھیر دیتے ہیں جس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی رہیں تو فرض جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا سینے کا ہے اس لیے اگلی جو اگلا جو فکرہ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیے فول وجہ شطر المسد دل حرام اور آپ پھیر لیجئے اپنے چہرہ مبارک کو وج تو کہتے ہیں نا چہرے کو لیکن مراد ذات ہے مراد پورا جسم ہے کہ اپنے جسم کو پھیر لیجئے آپ شطر المس دل حرام مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف وہ سما تم اور تم جہاں کہیں بھی ہو اے باقی لوگوں فول وجو حکم اپنے چہروں کو پھیر دیا کرو شتر اس سمت کی طرف یہ ہے وہ اصل آئے جو نازل ہوئی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ نے فرمایا اس ایک حکم کا چھ مرتبہ تکرار آیا ہے کیونکہ تبدیلی اتنی بڑی تھی چھ مرتبہ اللہ نے اسے بار بار فرمایا ہے کہ ایسے ایسے ایسے تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس بات کا اللہ کا اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ قبلے کو قبلہ مقرر کیا جائے اسی لیے قبلہ جو ہے اس کو شریعت نے ہر جگہ پر ترجیح دی تو ارشاد ہوا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیں تو چہرے سے مراد کیا ہے سینہ اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے فقہ کا مسئلہ کہ نماز میں اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی ہے چہرہ پھر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ سینا کا پھرنا جو ہے وہ سارے جسم کا ہی پھر جانا ہوتا ہے تو اس لیے قبلے کی طرف سینے کا رہنا ضروری ہے فرض ہے اور چہرے کا رہنا سنت ہے اگر چہرہ کسی نے پھیر دیا قبلے کی طرف تو نماز نہیں ٹوٹے گی مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آدمی نماز میں پڑھا تو بے اختیار مڑ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ایسے دیکھتا ہے تو قبلے سے چہرہ پھر گیا نا نماز نہیں ٹوٹی جب تک کہ سینا نہیں پھرتا نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ اللہ نے کہا اس کی طرف رخ کر لو اپنے چہروں کا تو مراد وہ ہے اسی وجہ سے ہنفیوں میں اور مالکیوں میں سب میں اختلاف ہوا ہے کہ نگاہ کدھر رہنی چاہیے نماز جب پڑھے آدمی تو مالکی کہتے ہیں کہ نگاہ قبلے کی طرف رہنی چاہیے سامنے دیکھتا رہے اور حنفی کو کہا کہتے ہیں کہ نہیں سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے ادب سے زیادہ قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ادھر ہی رہتی تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں سجدہ جس جگہ کرنا ہے نگاہ اس جگہ رہے اور مالکی کہتے ہیں ساری نماز میں سامنے دیکھتا رہے ہاں البتہ چاروں آئما کا جس بات پر اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ, کہ نماز کے بالکل آغاز میں بالکل آغاز میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت سر جھکانا بدرد اس وقت سر نہیں جھکانا چاہیے سامنے دیکھ یہ ایسی غلطی ہے جس کا لوگ خیال نہیں کرتے نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز کے بالکل آغاز میں سامنے چہرہ ہونا چاہیے تاکہ چہرہ اٹھا ہوا ہو وغیرہ تو چہرہ جھک جائے گا نا اور نماز کے آغاز میں چہرے کو جھکانا کسی سے ثابت نہیں ہے سب جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اٹھا ہوا ہوتا تھا سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے مالکیوں کا خیال یہ ہے کہ یہی کیفیت ساری نماز میں رہتی تھی مگر مگر وہ چیز ثابت نہیں ثابت یہ ہے کہ پھر سجدے کی جگہ پہ نگاہ آ جاتی تو جب اللہ اکبر کہا جائے تو سامنے نگاہ رکھے پھر اس کے بعد نگاہ کو جھکا لے وہاں جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے تو چہرہ قبلہ رخ رہنا یہ سنت ہے اور جسم کا رہنا سینے کا رہنا یہ فرض ہے تو اگر صرف چہرہ پھر گیا کسی بھی وجہ سے نماز میں نماز ٹوٹتی نہیں ہے کد نات کلو سما۔ کا پسما فلن ولّا کا قبل تنہا اور ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ خوش رہیں جس میں آپ کی خوشی ہے اس بات کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اللہ کا کسی کو کسی شخص کا محبوب ہو جانا اللہ تعالی کی فضل اور عنایت کا زیادہ ہو جانا وکدنا یہ پواہ کا لفظ ڈون لائیں کہ جس سے آپ راضی رہیں آپ خوش رہیں تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی تمام عظمت کے باوجود اپنی تمام الب اور بلندی مرتبت کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ خوش رہیں تو اللہ ہی کا احسان ہے کسی آدمی کے اپنے بس کی بات تھوڑ رہی ہے اللہ ہی کا احسان ہے اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے ذمے ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے ضروری قرار دے لی تھی لیکن محض اپنے فضل کی بنیاد پہ ورنہ حق کسی کا نہیں بنتا تھا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چاہے امت میں کوئی بھی ہو حق اللہ پہ کسی کا نہیں بنتا اس لیے کہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو خود ہی اللہ نے اپنے اپنے ذمے کا لیا اپنے فضل کی وجہ سے مہربانی عنایت کی وجہ سے حق کس کا بنتا ہے پر یہ وہ چیز ہے جس ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کل گزر گئی کہ اس میں کراط دوسری یہ تھی کہ وہ زبت اللہ ابراہیم اربا ہوں اور زبطلا ابراہیم و وہ دونوں کراطوں کی بات تھی نا اختلاف کی وہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ صلاۃسلام اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے پروردگار سے طلب کی ناز کے طور پہ محبت کی وجہ سے کہ مجھے یہ یہ چیزیں عنایتوں پر ان اس کے پروردیگار نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا ان چیزوں کو انہیں دکھا دیا تو ارشاد ہوا وہی سما کن تم فول وجہ کا شطر المسد الحرام آپ اپنے چہرہ مبارک کو ادھر پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف وہ حسم کن اور تم جہاں کہیں بھی ہو فول وجو حکم اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ اس طرف کو پھیر لو یعنی تم بھی اپنے چہروں کو اسی طرف کو پھیر لو جس طرف کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے مسجد حرام تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے اس لیے بعض حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمازی کے چہرے سے ایک لائن لی جائے اور مسجد حرام جتنی بھی بڑی ہو جائے کہیں سے بھی مسجد حرام میں سے گزر جائے وہ لائن تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ پورا فرض کر لیں مکہ ہی کسی دن آ جائے پورا مکہ میں ہی مسجد حرام ہو جائے اتنا بڑا وہ بیت اللہ کے گرد و جواہر کو بنا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں دنیا میں نماز پڑنے والے کے چہرے سے کوئی لکیر کھینچی جائے اور وہ کئی مسجدیں حرام سے گزر جائے اس کی نماز ہو جائے گی مگر اس کال میں بڑی وسط ہے گنجائش ہے فتوا اس پہ نہیں دیا گیا. اور جس بات پر فتوا دیا گیا ہے وہ یہ انسان کے چہرے سے ایسی لائن نکلے جو بیت اللہ جو کاوت اللہ جو چوکور جو چوکھٹ نظر آتی ہے یہ چوکور حصہ اس میں سے گزر جائے کسی بھی اینگل سے اس انسان کی نماز ہو جائے تو ارشاد فرمایا ہے کہ فولو وجوہ کم تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو کیا کر لو مسجد حرام کی طرف پھیر لو وہ ان لذین اوت کتاب اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہودی جنہیں کتاب دی گئی عیسائی جنہیں کتاب دی گئی ہے لیا لمونا یقیناً جان لیں گے انح الحق ان یہ چیز وہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس چینج کی طرف تبدیلی کی طرف انا یہ تبدیلی قبلے کے معاملے میں الحق یہ سچی ہے میر ربحم ان کے پروردگار کی طرف سے جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جان لیں گے کہ یہ تبدیلی سچی ہے اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ یعنی یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جان لیں گے اللہ الحق کو ربہم کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ تبدیلی آئی ہے اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ اور اللہ ایسے نہیں ہے بے غافل کہ وہ غافل ہوں اماں یا جو کچھ کے اعمال لوگ کرتے ہیں اللہ کے یہاں غفلت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو لوگ اعمال کیے جا رہے ہیں ایک ایک چیز کی اس دانا اور بینا ذات کو خبر